اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنت وماواہ و النار یقین مانو کہ جو اللہ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے فقد حرم الله عليه الجنہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جلد حرام کر دی ہی ہے, وما نار اس کا نار ہی ہے جہنم ہی ہے اور آیت ہیں یہ آیت دو مرتبات نسان میں اڑتالیس ایک سو سولہ ان اللہ فروش رک فرو مادور کا لمش یقینا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے یہ آیت اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے لقمان کی ان نشر کا ظلم عظیم شرک بڑا ظلم ہے اسی طریقے سے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ابو حرن رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ وسلم نے فرمایا ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو جادو اور شرک صحیح بخاری کی ہے یہ والیوم سیون سکس فائیو نائن آئٹ ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو جادو اور شرک اب یہ ساری چیزیں اتنی یہ شرک اتنا ہلاک کرنے والا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے اتنا عظیم گناہ ہے جس کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے سر ٹھیک نصیر دو ضیح ہے آخر شرک ہے کیا شرک کسے کہتے ہیں شرک کی کیا تعریف ہے تو میں آج آپ کو شرک کی تعریف کے ضمن میں اور اس کی کیا کیا قسمیں ہیں اس کے تعلق سے میں آج آپ کو بتاؤں گا بہت ہی سمپل طریقے سے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ شرک توحید کی ضد ہے یعنی توحید کا اپوزٹ کیا ہے شرک شرک سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات صفات عبادات حقوق و اختیارات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت و الوحیت میں کسی غیر کو اللہ جلشانوں کا شریک شریک یعنی حصہ دار یا اس کے برابری والا بنانا یا اس کے برابری یعنی اس کے ہمسر اکویل ٹو ہم کہنا یا سمجھنا یا کسی کو اللہ کے ساتھ شامل کرنا اللہ کے ساتھ شمار کرنا غیر اللہ کی تعظیم و عزت کرے کرے انسان جیسا کہ اللہ تعالی کی تعظیم و تقریم کی جاتی ہے یا کسی غیر اللہ سے محبت میں ایسا غلو کرتا ہے کہ اسی کی محبت میں لگا رہتا ہے غیر اللہ اتنا غلو کرتا ہے کہ اس کی عبادت غیر اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کا خرب حاصل ہو یہ سب شرک کی تعریف میں آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات صفات عبادات حقوق و اختیارات اور ہیت میں ایکتا اور تنہا ہے ایکتا ہے نا اللہ صرف ایک ہی ہے اللہ سے باہد اللہ ایک ہے تو شرک کی کتنی قسمیں ہیں علماء نے شرک کی دو قسمیں بتائی ہیں شرک اکبر دوسری شرک اثغر شرک کے اصغر کو بعض علماء نے شرک خفی بھی کہا ہے شرک اکبر تو یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا اس کے مقابل جانے سے اسی پر موقف نہیں ہے بلکہ شرک اکبر یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالی نے اپنے واسطے سے اپنی ذات علی کے لیے خاص کی ہیں انسان کسی اور ہستی کو بھی یہ سارے کے سارے یا ان میں سے کچھ اختیارات اور عبادات کا مستحق مثلا دعا کرتے وقت یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے یا غیر اللہ سے دعا کرتا ہے یا غیر اللہ یا مردوں یا نائب زندوں کو پکارتا ہے کوئی آدمی زندہ ہے یہاں پہ زندہ ہے وہ اس کو دور سے پکار رہا ہے وہ کوئی دوسرے سٹی میں وہ یہاں دور سے پکار رہا یہ غیر اللہ کے آگے سیدے کرتا ہے زبیہ کرتا ہے قربانی کرتا ہے نظر و کرتا ہے غیر اللہ کے آگے بعض لوگ آج کل لوگ اپنے پیر کو اپنے مرشدوں کو بعض لوگ پیغمبروں کو شہیدوں کو پکارتے ہیں مشکل اوقات کے اوقات پکارتے ہیں ان سے اپنے مرادیں مانگتے ہیں مصیبت دور کرنا ان, کی, ان سے سمجھتے ہیں کہ ان سے مصیبت دور ہوتی ہے ان سے مدد مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے بندے تھے بے شک اللہ اللہ کے پیارے بندے تھے اللہ ان کی سنتا ہے وہ زندگی میں بے شک کوئی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے وہ اللہ رب العالمین کے پیارے بندے تھے شہادا تھے نیک بزرگ تھے جو کچھ تھے مگر وہ اپنی زندگی میں سب کچھ سن سکتے تھے سب کچھ کچھ مدد بھی کر سکتے تھے لیکن اب مرنے کے بعد ہر کسی بھی چیز نہ وہ سن سکتے ہیں نہ مدد کر سکتے ہیں یا بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ان کے واسطے سے ہم مانگتے ہیں اللہ وہ سنتا ہے یہ سب شرک اکبر کی ذمن میں آتا ہے یا یوں کہتے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے لیکن یہ فوشدہ بزرگ ان کے نائب ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت یہ نیک تھے بزرگ تھے بڑے تھے ان کے ذریعے سے مانگو یہ سب شرک کی زمان میں آتا ہے ہفتہ کے بعد لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مثلا اس کو بھی علماء نے شرک کہا ہے عبد النبی عبدال یعنی بندہ عبد یعنی نبی, نبی کا بندہ نبی کا بندہ ہم اللہ کے بندے ہیں بھائی باد لو نام اپنا نام عبد النبی رکھتے ہیں عبد الرسول رکھتے ہیں اللہ کے نام رسول کے بندے اب تو, ہم تو اللہ کے بندے ہیں تو ایسے نام عبد النبی عبد الرسول اس طرح سے ناموں ناموں نے کہا ہے کہ دے, میں آتا ہے تو شرک کے ایکچولی پانچ چھ قسمیں ہیں جیسے شرک فی صفات شرف ذات شرف اختیارات تو شرف ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے کہ کسی کو بیٹا مانگ یا بیٹیاں کہہ ہم نے اللہ کا بیٹا کہہ کہ اللہ اللہ کی فلاں بیٹی ہے کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سمپل طریقے سے لہسا کمسٹ ہی شہ سور شرح میں لہسا کمسٹ ہی شہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے یعنی اللہ کے مثال اس کی دیتے ہیں جس کا کوئی برابری والا ہو اس اس جیسا ہو اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں اس کے برابری والا ہی نہیں ہے تو اس کی کہ لہسا کمسٹری شہ اون آپ کیسے مثال دے سکتے ہیں کسی کو یہ سمجھنے کا اللہ کا ہے انسان کوئی انسان کو اللہ کا جز سمجھ رہے ہیں. اللہ کا نور سمجھ رہے کسی کو <وَاحِد> نسام ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کے لائق عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہی ہے یقیناً اللہ ہی عبادت کے لائق ہے صرف ایک ہی ہے انما انہ الاحد <وَاحِد> اور وہ تو اس سے بھی بڑھ کے کُل ہو اللہ عہد سورہ اخلاص کتنے دفعہ پڑے کُل اللہ خلو اللہ, خلو اللہ یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے کیسے ہو سکتی اللہ کی اولاد حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی یا کوئی وہ نہیں ہے سبحانہ ہو و تلاش یسیفون بدی ولد کیولد انا یقون ولد. ولد ولم وقل لہو صاحبہ خلحک اللہ شہشن علیم وعلیکم اللہ ربکم اللہ اللہ خلح الشین خاش وکیل اتنی تین آیتیں ہیں اتنی بڑی آیتیں ہیں سورہ علام کی ایک سو سے ایک سو دو آیتے تو اس میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں بزرگی ہے الوحیت ہے اور اس کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صرف تین آیتوں میں پوری چیزیں سمجھا دی ہیں شیرک طالب سے وہ اللہ پاک ہے اللہ برکر ہے سبحانہ سبحان اللہ پاک ہے اللہ برکر ہے بدی اس سماواتی والمانوں اور زمینوں کا موجد ہے اس کو کریشن میں لاتا ہے زمین اور آسمان کو کریشن میں لاتا ہے وہ کریٹر ہے بدی اسماواتی وغیرہ انا یقون لہو ولد اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے اللہ یعنی کہاں سے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اللہ تک اللہ صاحبہ صاحبہ یعنی اس کی بیوی اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے لوگ انسان کو اللہ رب العالمین کو اس قدر باللہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں اس کے اولاد ہیں بیٹا ہیں بیٹیاں ہیں یہ سب شرک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے وہ اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اللّہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے یہی اللہ ہے تمہارا رب اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا تو تم اسی کی عبادت کرو وہ ہر چیز کا کار ساز ہے اللہ تعالیٰ کی اب صفات میں شرک یہ ہے صفات پر شرک دوسرا نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرتے لوگ صفات میں شرک یہ ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے علم غیب وان اللہ اللہ الغیوب وہ بے شر اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے تمام غیب کی باتوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے اللہ صرف استفاد ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ اتخاض رکھتے ہیں یہ, یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ فلاں ولی فلاں مرے ہوئے آدمی یہ سب غیب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے کوئی اور نہیں جان سکتا فلاں نجومی غیب بتا سکتا ہے غیب کسی کو ہرگز ہرگز نہیں معلوم جو اللہ تعالیٰ کی جتنا عطا کیا اتنا اس سے زیادہ ہرگز کوئی غیب نہیں بتا سکتا وہ بھی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم کو کچھ غیب کی چیزیں بتا دیے تھے تھوڑی بہت جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بتا دیا اس کے بعد اس پورا کا پورا غیب تو اللہ رب العالمین کو ہی ہے صرف تو فلاں بزرو قسمت بتا سکتا ہے شیامت السلام واقع کے بعد ہونے والی ہیں یہ سب غیب کی جاتے ہیں باتیں صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں بعد لوگوں نے جھوٹے معبودوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں بتا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ان اللہ یسمع من یشاء ان اللہ یسمع من یشاء وما انت وما انت وما بمسمع من انتہ القبور فاطر کے آئس بہت اچھی طریقے سے یاد رکھی کہ کتنا امپورٹنٹ آئے تھے اس میں اللہ رب العالمین فرمانے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور آپ وما انتا اللہ تعالیٰ رسول کو ہے اے اللہ اے پاک کے رسول جو ساری انسانوں کا سید البشر ہیں پورے انسانوں سے سب سے بڑے اقرام و عزت والے ہیں اکرام والے رسول میں سب سے بڑے بزرگی اور پائنگی والے ہیں آپ کو ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے بڑھ کے کسی کو نہیں اللہ رب العالمین کے رسول اکرم صلی اللہ سے اتنا بڑا علم اتنا زیادہ ان کو بھی فرمانے کہ آپ لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں ہیں مزید ایک اور آیت پڑھی ہے موتا روم کے آیت ہے یہ باون بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے آپ مردوں کو ہرکت نہیں سنا سکتے حال حل یس معم از تد اون اور شور شور بی آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو کہ کیا وہ تمہاری سنتے ہو یا تمہیں نفا نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اظہر اپنے کو اور پھر ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو یہ کہہ رہے کہ خالہ حل یس معاون رحم اس قدم السلام نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے ہیں یا تمہیں نفان نقصان کا کچھ پہنچا سکتے ہیں ہرگز نہیں مردے زندوں کی مدد نہیں کر سکتے مردے مر گئے سو لوگ جو ہے مدد نہیں کر سکتے یہ قرآن کی, آیت سے بھی میں آپ کی دلیل دے رہا ہوں مِن دُونِهِ, لَا نَسْرَكُمْ وَلَا مِن دُونِهِ اور تم جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں وَلَا وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری مدد کیا کریں گے مردے لدینہ اور اون امند میں لدینا ید اون ہی لا تجیب نہ لہم وہ لدینہ ید اون مندونی ہی لا تجیب نہ لہم بشے جو لوگ اوروں کی اوروں کو اس کے سوا اللہ کے سوا پکارتے ہیں یا ان کی پکار کا کچھ بھی یہ لوگ جواب ہی نہیں دے سکتے ہی مردے اب اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک کے تعلق سے بھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی الہ ماننا الہ کے مانے ہیں معبود یعنی عبادت کے لائق اللہ جلکرام کے علاوہ کسی کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ واحد صرف اللہ ہی ہے بہت اکثر علما کوٹ کرتے ہیں سورہ اسراء کی بھائی صاحب لاتن آخر لاتج الم اللہ علن آخر یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا نہ یعنی بنانا اللہ کے ساتھ کوئی معبود دوسرا نہ لاتج نہ بنانا اللہ کے سوا کوئی معبود دوسرا اللہ واحد صرف اللہ ہی ہے اور جس جگہ اللہ تعالی نے صاف صاف طریقے سے اے رب العالمین اپنے نبی کو اللہ رب العالمین کیا فرمارا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے در حقیقت میں بھی ایک بشر ہوں سوریہ کہب کتنے وقت پڑھتے ہیں ہر جمے کے دن پڑتے دیکھے یہ آیت آیت سوریہ کہہ انما انا بشر حکم یو ہا اما اللہ حکم اللہ واحد خمن کان یرجول خا رب فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا یا عمل يُشْرِكْ انصالحوں والا یو شرک عبادتی رب ہی عہدہ کل اندمانہ آپ کہہ دیجیے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں میں تو صرف تم جیسا انسان ہوں ہاں میری طرف وہی کی جاتی ہے وہی کی جانا ہر ایک کسی کو نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے خاصہ بندوں کو رسولوں پر وہی کے لیے چنتا ہے. رسول مصطفیٰ ہے صرف انہیں کی طرف وحی کی جاتی ہے کی جائی تھی ان کی امت زمانے میں تو میری جانب وہی کی جاتی ہے کہ سب کو معبود سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے اناما اللہ ملا ہوا خا فلحا اور تو, تو جسے بھی اپنے پرویدگار سے ملنے کی عرض ہو اسے چاہیے کہ نیک عمال کرے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحَا عَمَلًا صَالِحَا نے نیک عمل کرے وَلَا يُشْرِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَادًا اپنے پرویدگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر بھی دہی آر آر آتی رہی ہیں ان کا بھی یہ فرمان تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو شر اب اس سے بھی بلکہ سمپل میں بات, بات ہمارا کلمہ کیا ہے اشد اللہ اللہ اشد اللہ محمد ابد ہوا رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ صرف اللہ ہے صرف اللہ ہی ہے اللہ کے صرف کوئی الہ نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے اشد اللہ محمد ابد ہوا رسول تو آئکل کرسی اور سمپل اللہ اللہ اللہ اللہ آئکل کرسی بھی ہم پڑھتے ہیں اکثر ہم سب کو یاد ہے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ خیوم وہ جاوید ہے ہر چیز کا قائم کرنے والا ہے اللہ کے اللہ ایک ہی ہے عبادات میں شرک اور شرف البادت یہ ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ عبادتیں کیا ہوتی ہیں نماز پڑھنا عبادت ہے سیدھے کرنا عبادت ہے روزے رکھنا عبادت ہے حج کرنا قربانی کرنا نظر و نیاز کرنا یہ سب عبادتیں اسی طریقے سے دعا بھی بڑی عبادت ہے دعا کرنا بھی بڑی عبادت ہے اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہے عبادت کیا ہے ربد اونی استجیب لم عبادت میں تو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا فرما اللہ تعالیٰ تو کسی اور سے دعا کرنے کے لیے نہیں کہنے مجھ سے دعا کرو کہہ رہے وہ شیطان کی دعا قبول کر رہا بندے کے کہنے قبول کرے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین اتنا رحمٰن اور رحیم ہے وہ کافر کی دعائیں حتیٰ کہ مشرق بھی ہے تو اس کی ظلم کا مظلوم مشرق مظلوم کی بھی دعا میں کوئی پردے حائل نہیں وہ ڈائریکٹ اس کی عوام سنتا ہے عبادات میں شرک یہ ہے کہ غیر اللہ سے دعا کرنا مردوں سے فوج شدہ لوگوں سے دعا کرنا یہ سو عبادت میں شرق کے ذمن میں آتے قربانی نظر نیاز کرنا یہ سب شرک ہے غیر اللہ کی غیر اللہ کے لیے زبہ کر رہے ہیں غیر اللہ کے آگے سیدھے کر رہے ہیں کسی خبر کا طواف کر رہے ہیں اگر کعبہ کا طواف کرتے ہیں بھائی خبروں کا تواف کر ہیں اللہ رب العالمین ام ام ام ام ام گھر کا طواف کر رہے علم احد اِلکم یا بنی آدم اللہ تابطان سور یاسین میں کتنے دفعہ پڑے ہیں علم احد اِلکم یا بنی آدم اللہ تاب الشیطان اے ولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ آحر عہد نہیں لیا تھا تم شتان کی عبادت نہیں کرنا اگر شطان کی عبادت ہو جاتی خبر کا طواف کرنا یہ کرنا وغیرہ تو اور ایک سمپل بہت ہی آسان یا مجھے یاد آ گئی سورج فاتح کا نام کا نسطعین کا یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں عیا کا نسطعین یعنی تج ہی سے صرف تیری اور صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں کتنی سمپل ہے ہر روز ہر نماز میں پڑھتے ہیں ولاقات بھی آئےتے ہیں بلاقت بآنا فیق المََ امت رسول عبداللہ ان ہم ہر امت میں رسول بھیجے اور لوگوں سے صرف اللہ کی عبادت کیا کرو یہ کئی کئی دفعہ کتنے آئے ہیں کتنے بار سمجھائیں بہت ساری آئے ہیں جب نمبر پانچ حقوق و اختیارات میں شرک اللہ تعالیٰ کے حقوق اختیارات میں, میں شرک ہر چیز کا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سارے کا سارا اختیار ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ رب العالمین خاضر ہے کسی کو نقصان دے کسی کو نفع دے مشکلیں مصاحف دور کرے سب اللہ رب, اللہ تعالیٰ ہی شفا دے سکتے ہیں یہ سب اللہ تعالی اپنے کے لیے مخصوص کر لیے. خاص اللہ کے اختیارات ہیں یہ سب یعنی کسی کو نفع دے کسی کو نقصان دے اللہ تعالیٰ چیز... کیوں اللہ تعالی ہر چیز پر ہے مشکلوں پر خاطر ہے مصیبتیں دور کرنے پر خاطر ہے بیماری دور کرنے پر اس کو شفا دینے کا اللہ تعالی خاطر ہے کوئی غیر اللہ ہرگز کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا غیر اللہ ہو زندہ ہو یا مردہ ہو کوئی بھی کسی بھی کائنات میں اللہ